نمبر سفر سے سبق کا آغاز کرتے ہیں فصل سالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الثالث الفصل الفصل عن ابن عباس ان رضی اللہ تعالیٰ اور ریما من نصبی سب ان سہری سب یہ حدیث روایت ہے عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حرم من سبعن, نصب میں سے حرام کر دیے یہ سات چیزیں کیونکہ محرمات یا تو نصبی ہے یا سہری ہے نصبی محرمات میں سارے کے سارے اعلی تعبید ہے جس کی تفصیل باب و المحرمات کے شروع میں یہ گزر چکی تھی یہ تفصیل ہم نے پڑھی تھی باب المحرمات کے شروع میں جو نصبی محرمات ہے امہات ہے بنات ہے اخوات ہے امات ہے خالات ہے بناۃ الخ بناۃ الخ ان کی جو حرمت ہے یہ ابد کے لی ہے نمبر ایک امہات ہے نمبر دو بنات ہے نمبر تین اخوات نمبر چار عمات نمبر پانچ خالات نمبر چھ جو ہے بناۃ الخ اور نمبر سات بناۃ الخط ہے یہ یاد رکھیں جو نصبی یہ ساتھ کے ساتھ محرمات ہے یہ ساری کے ساری ان کی حرمت تابید کے لیے اعلی ابد ہے یعنی ہمیشہ کے لیے یہ محرم ہے یہ کسی صورت میں بھی کسی وقت بھی آدمی کے لیے یہ نسبتیں یہ نصب کی چیزیں حلال نہیں ہو سکتی ان کے ساتھ نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا پھر فرماتے ہیں کہ وہ نسا ہری سب اسی طرح جو سسرال کی طرف سے سسرال ہونے کی وجہ سے یا شادی ہونے کی وجہ سے سسرال کے ساتھ سسرال کے خاندان کے ساتھ جو حرمات آتی ہیں وہ بھی ساتھ ہے وہ بھی کیا ہے وہ بھی ساتھ ہے یعنی جو کہ شادی کے وجہ سے آپ کے اوپر باقی جو ہے نا وہ رشتے حرام ہوتے ہیں بیوی کی اس میں پھر دو قسمیں ہیں ایک قسم کی حرمت والی چیزیں وہ علت تابید ہے ابد کے لیے ہمیشہ کے لیے اور ایک وقتی طور پر ہے اعلی تابید نہیں ہے مثلا ہمیشہ کے لیے جو انسان پر حرام ہو جاتی ہے شادی کرنے کے بعد وہ کیا ہے اس کی ساس ہے بیوی کے والدہ اور اسی طرح شادی کی وجہ سے جو حرام ہو جاتی ہے وہ بہو ہے بیٹے کی بیوی اور بیٹے کی بیٹے کی بیوی یعنی پوتے کی بیوی یہ بھی انسان پر حرام ہو جاتی ہے اگرچہ پر پوتے کی بیوی کیوں نہ ہو اسی طرح چلتے جائیں اور اسی طرح شادی کی وجہ سے جو حرام ہو جاتی ہے زوجت الب ہے یعنی والد کی بیوی جو ستیلی ماں ہے اور دادا کی بیوی جو ستیلی دادی ہے اگرچہ پر دادا کی بیوی ہو پر دادی ہو وہ بھی حرام ہو جاتی ہے اور اسی جی طرح جس عورت کے ساتھ ایک آدمی شادی کر لے اور اس کے ساتھ عقد کر لے نکاح کر لے اور اس کی سطح کی ہو جائے اس کی بیٹی اس آدمی کے لیے کیا ہے یہ حرام ہے یہ تعبیدی حرمت ہے کہ کبھی بھی کسی صورت میں بھی ان کی حرمت جائز یعنی حالات نہیں ہو سکتی اور دوسرے نمبر پہ اسی مساحرت کے حرمت میں جو کہ وہ اعلی تابد نہیں ہے وہ کیا ہے موقعت ہے اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے لیکن بیوی کے عدم موجودگی میں اما کیا ہے سالی ہے سالی کے ساتھ نکاح تب ہوتا ہے کہ بیوی فوت ہو جائے یا اس بیوی کو انسان طلاق دے دے اور اسی طرح اس بیوی کے اماں ہے اس کے اماں کے ساتھ شادی اس وقت نہیں ہو سکتی جب بیوی اس کے نکاح میں ہو فوت ہو گئی یا طلاق دے دی پھر اماں کے ساتھ یا اس کے خالہ کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے یہ حرمت جو ہے یہ حالت تعبیر نہیں ہے یہ موقع ہے تو اسی طرح شہر میں سے بھی سات قسم کے محرمات ہیں اور ان سات میں سے کچھ اعلی تعبید ہے اور کچھ اعلی موقع ہے پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی ان نصبوں کے حرمت کے لیے صورت نساء کی آیت فرمایات اخواط کم اسی طرح پوری آیت جس میں محرمات پہ کیا ہے یہ پورا کا پورا ذکر ہے سورة نسان میں رواہ البخاری پان عمر بن شعیب اسی طرح حضرت عمر بن شعیب سے روایت ہے یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ اس کے والد سے یعنی اس کے جد سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال میں شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا ایم مارجل نکح امراتا کوئی بھی ایسا آدمی جس نے نکاک کر لیا کسی عورت کے ساتھ اس نے دخول کیا مطلب کر کے لے گیا اس کو له نکاح اس کی بیٹی کا نکاح کبھی بھی اس کے لیے جائز نہیں ہو سکتا ایک دفعہ دخول کیا اس کی وہ بیگم بن گئی اس کی بیٹی اس بندے کے لیے بیٹی بن گئی تو اس کے ساتھ پھر نکاح عالم ابد نہیں ہو سکتا کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا اگر دخول نہیں کیا صرف نکاح کی بات ہوئی تھی یا صرف منگنی ہوئی تھی ابھی اس کی رسوتی نہیں ہوئی اور اس عورت کے ساتھ اس نے بستری نہیں کی تو فل یعنی کہ اگر اس کی والدہ فوت ہو جاتی ہے جس کے نکاح کے بارے میں بات چل رہی تھی یا اس نے چھوڑ دیا آجی جی سے پہلے پہلے تو پھر اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر سکتے کیونکہ یہ بیٹی ابھی اس کے لیے بیٹی نہیں بنی ایک تو یہ صورت ہے کیونکہ اس کے ساتھ یہ نکاح اس وقت پھر کیا ہے دخول سے پہلے پہلے موقط ہے یعنی اس کی حرمت اگر اس کی والدہ کو وہ چھوڑ دیتا ہے دخول سے پہلے پہلے یا مر جاتی ہے فوت ہو جاتی ہے تو پھر اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے دوسری صورت وہی جو آدمی بھی جب نکاح کرنے کا عورت کے ساتھ فلاح ہو تو اس آدمی کے لیے اس واقعہ کے لیے جائز نہیں ہے نا کہ اس کی والدہ کے ساتھ نکاح کر لے یعنی اپنی ساس کے ساتھ خالہ بیہ اس نے دخول کیا تھا فلا یا نکاح ہو ابن یعنی این کہا خالہ بحا مل دخول ہو یا نہ ہو مطلب صرف اور صرف منگنی ہوگی کسی لڑکی کے ساتھ تو اس آدمی کے لیے اس کی والدہ اس عورت کی والدہ یعنی اس کی ساس یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی خول کیا ہو یا نہ کیا ہو دونوں صورتوں میں کیا ہے یہ ابد کے لیے کیا ہے یہ حرام یہ والدہ کی جگہ پہ ہوگی کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے صنعت کے لحاظ سے اور اس کی روایت ابن لہایا نے کی اور مصنح ابن سباح نے کی حضرت عامر ابن شعیب سے اور یہ دونوں ضعیف الحادیث شمار کیے جاتے ہیں یہ دونوں حدیث کے اندر کیا ہے ضعیف ہے مطلب اہل جر و تعدیل نے ان پر کیا کیا اعتراض کیا بہرحال ان کی ضوف کی وجہ سے یہ حدیث صحیح نہیں ہے درجہ صحیح میں یہ حدیث نہیں پہنچ سکتی اس کے بعد ہے یہ باب ختم ہو گیا یہ باب کس کا تھا یعنی محرمات کا تھا کہ کون کون سی نسبتیں آجی رشتوں میں سے آدمی کے لیے حرام ہے اور کون سی حرام نہیں ہے کون سے حرام ہے ہمیشہ کے لیے اور کون سے حرام ہے ہے جی وقت کے لیے اس کے بعد پھر اس کی حلت آ سکتی ہے یہ تفصیل سے ہم نے پڑھ لی اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگلا باب ہے باب المباشرہ مباشرہ بشرت سے بشر انسان کا جو چمڑا ہے یا اس کا جو جلد ہے اس کو کہا جاتا ہے ظاہری جلد انسان کے اس کو بشر کہتے ہیں اور یہ باب مباشرت ہے اور کہنا ہے کس سے مجامعات سے یعنی سے. یہ رت فرماتے ہیں حضر جاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود کہا کرتے تھے رجول امراۃ فیقو بولے جب انسان ہم بستری کر لیتا ہے اپنی بیوی بیوی کے ساتھ یعنی پیچھے کی طرف سے لیکن محل وہی ہے کان الولد و احول تو بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے یہ کانا ہوتا ہے یہ یہودیوں کا عقیدہ ہوتا تھا تو لہذا یہ, یہ غلط بات کیا کر دی تھی پلائی تھی کانا ضلع پھر یہ آیت اللہ نے اتاری آج ان کے رد کے لیے اللہ جان نے فرمایا نسا ہر سکم فخر ان شئتم تمہاری عورتیں تمہارے لیے کیا ہیں یہ حارس ہے کیتی کے مانند ہے تو پھر اپنے کیتی کے اندر آپ آئیں جہاں سے چاہیں مطلب یہ کہ کیتی ہو اس میں ہل چلانا تو کسی طرف سے بھی اپ شروع کر سکتے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے یہ لازم نہیں ہے کہ مشرق کی طرف سے کرے مغرب کی طرف سے کریں اس کو قابل بنانے کس کے فصل کے لیے تو لہذا یہ بھی ایک کیتی کے مانند ہے تو لہذا اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے اس میں کیا ہے ہر طریقے سے اجازت ہے تو یہودیوں کا کیا کر دیا اس حدیث ہے جو ائے ایت اتری ہے یہودیوں کے اس عقیدے کا اللہ جل شان نے رد فرمایا شاہ وہ قیامن ہو قعودن ہو استجاعن ہو یعنی کسی طریقے سے بھی ہو کس کی کیا ہے اجازت اس کے بعد متفق علیہ وعن هو یہ حدیث بھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال كنا نعزل والقران ينزل یا یون ذلو ہم عزل کیا کرتے تھے عزل کا وہ مطلب نیچے بین سطور میں لکھا ہوا ہے ہاں جی ایک انسان ازل کر لیتا ہے ہم بستری کے وقت تو کیا تھا کہ ہم کیا کرتے تھے لیکن اس وقت قرآن نازل کیا جاتا تھا مطلب قرآن کا نزول کا زمانہ ہے ہم ازل کر رہے لیکن اللہ نے اس کام سے ہمیں نہیں روکا اس کا مطلب یہ ہے کہ عزل کرنا اس وقت کیا ہے یعنی کسی مطلب کے تحت یہ جائز ہے مسلم غزال کا صلی اللہ علیہ وسلم امام مسلم رحم اللہ نے یہ اضافہ کیا کہ یہ عزل کا مسئلہ یا عزل کا یہ عمل ہاں جی اس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا صحابہ اس طرح کرتے ہیں قلم یعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں روکا نہ روکنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی کیا ہے تقریری ایک حدیث ہے سنت ہے جیسے کہ حدیث کی تین قسمیں ہیں ایک قولی حدیث ہوتا ہے ایک فعلی ہوتا ہے ایک تقریری ہوتا ہے تقریری حدیث کا یہ مطلب ہے کہ ایک صحابی کوئی کام کرے کوئی صحابہ کوئی کام کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے اور وہ نہ روک کے ان کو نکیر نہ کریں تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ حدیثی تقریری ہے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا قرار رکھا تو لہٰذا یہ بھی حدیث ہے تو ازل کرنا یہ کیا ہے یہ ممنوع نہیں ہے شریعت میں ہاں جی لیکن کیا ہے اس کے بھی کیا پھر آگے تفصیل ہے صورتیں قعن قال ان رجلنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ کی طرف فقال ان لي جاریہ فرمایا کہ یا رسول اللہ میری ایک بندی ہے یا خاتمتنا وہ ہماری خدمت کرتی ہے گھر میں ہمارے ساتھ ہوتی ہے وانا اطوف عليها اطوف عليها سے مراد یہ ہے کہ کہ میں اس کے پاس جاتا ہوں کیونکہ باند باندی جو ہوتی ہے وہ بیوی کے مانند ہوتی ہے اس کے پاس میں آتا جاتا ہوں یعنی طواف کرتا ہوں اس اشارہ کر دیا اس کا ہم بستری ان میلہ یا رسول اللہ یہ بھی میں نہیں چاہتا کہ وہ حاملہ ہو جائیں کیونکہ خطرہ ہے کہ حاملہ نہ ہو جائے حاملہ ہو گئی تو بچہ پیدا ہوگا تو اس کو ام الولد کہتے ہیں وہ بھی غلام تیر شمار کرتے ہیں لوگ تو پھر اچھا نہیں سمجھتے ہیں لوگ فقا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال بتایا انہا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے عزل کیا کرو یعنی وقت جمع میں آپ عزل کیا کرو جو نطفہ ہے خیال رکھے کہ اندر نہ گرے باہر گرا دے ان شاء اگر چاہے فعین نہ ہو ہاں ما خود گیرا لیکن جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہو بے شک وہ لے کر آئے جو اس کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہوگا وہ آپ بچا نہیں سکتے لیکن اپنے حساب سے تدبیر یا احتیاط آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر اللہ نے اس کی تقدیر میں اس کے مقدر میں کوئی بچہ تمہاری طرف سے لکھا ہوگا تو وہ ضرور ہو کے آئے گا جو مرضی تم کر لو ٹھیک ہے نا جی اس نے پیدا ہی ہونا ہے اور اسی طریقے سے پیدا ہونا ہے ابازل کرتے بھی رہیں تب بھی وہ کیا ہوگا پیدا ہوگا فلاں بھی سرہ آدمی نے تھوڑا سا وقت انتظار کیا بیٹھا رہا سم آتا ہو یعنی بھی سے مورا چلا گیا کچھ وقت گزارا پھر آیا تو کہنے لگا انت ان حبل یا رسول اللہ وہ لڑکی جو ہے جو باندی تھی میری قد حبیلت وہ تو حاملہ ہو گئی یعنی کچھ عرصہ بعد پھر آیا اور رسول اللہ وسلم کو بتایا کہ میں عزل بھی کرتا رہا احتیاط کرتا رہا اس کے باوجود وہ باندی حاملہ ہو گئی اس کو حمل ٹہر گیا قلق قد تو کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پہلے سے ہی آپ کو بتا دیا تھا ان سیاح بے شک وہ لے کر آئے گی ماں وہ بچہ خود یعنی وہ اس کے پیڑ میں بچہ ہوگا جو اس کے مقدر میں ہوگا اللہ نے جب لکھا ہے تو وہ کوئی روک نہیں سکتا جب نہ لکھا ہو تو پھر آپ احتیاط کریں اپنی اپنے دل کی تسلی کے لیے پھر حاضل کرتے رہے جو اللہ نے لکھا ہوتا ہے وہ روکے رہتا ہے لہٰذا وہ کوئی روک نہیں سکتا روا مسلم کیونکہ اللہ کے فیصلوں کو کوئی روک نہیں سکتا جو مرضی کر لے احتیاطی تدابیر استعمال کرے ہونا وہی یہ جو اللہ چاہتا ہے وا نبی سعید القدری رضی اللہ تعالی عنہ ابو سعید القدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قالا خرجنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ہم نکلے رسول اللہ صلی کے ساتھ کہ غزوه بنی المصطلق غزوہ بنی مصطلق میں یہ قبیلہ ہے بنی خزاغ میں سے جو کہ عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا میں سے بنی مستلق بھی ایک قبیلہ تھا یہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ من ہمیں ملی ہے وہاں بطور غنیمت ہمیں حاصل ہوئی ہے سبایا ہاں جی سبایا سے مراد سبیت کی جمع ہے اس سے مراد وہ قیدی عورتیں عرب میں سے ہمیں مل گئی جب مل گئی فشت ہے ان النساء. ہمارا دل کیا. کس کی طرف عورتوں کی طرف کیونکہ گھروں سے دور تھے بے ماں تو دور تھی تو پھر خواہش پیدا ہو گئی ہمارے دل میں عورتوں کی طرف عزبتو. اور ہماری اوپر یہ جو بے گھر ہونا ہے یا عورتوں اپنی عورتوں سے دور ہونا ہے یہ ہماری اوپر شدت پکڑ گئی مطلب یہ ہے کہ ہم بڑے کس میں تھے یعنی احتیاج میں تھے اپنی بیگمات دور تھی اپنے گھروں میں تھی ہم دور تھے قصبے میں تھے تو شدت پکڑ لی کس نے عصبہ سے مراد یعنی عدم وجودی زوجات اس کی وجہ سے ہماری اوپر یہ گھڑیاں بڑی مشکل تمام ہو گئی اور جب عورتیں پکڑی گئی عرب میں سے وہ سبایہ تھی ڈونڈیاں تھی تو ہم نے کیا کیا یہ ہمارے لیے تو استعمال جائز تھا احباب ہم نے یہ محبوب سمجھا کہ ہم عزل کیا کریں تو ہم نے ارادہ کیا فاردنا ہاں جی تو ہم نے ارادہ کیا کہ عزل کیا کریں بکل نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی نہ نہ پھر ہم نے یہ سوچا کہ ہم عزل کریں اس حالت میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں ہیں کیوں اس سے پوچھے نا قبل ان نسالہو اس سے پہلے کہ اس سے ہم سوال کریں پہلے مسئلہ دریافت کرنے سے پہلے ہم عزل کریں یہ تو غیر مناسب سا کام ہے لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہے اور ہم عزل کرتے رہیں بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم پہلے پوچھ لیں عزل جائز بھی ہے یعنی ہمارے لئے فسال اللہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کے بارے میں پوچھا انزا لکا اس کے بارے میں یا رسول اللہ ہم حاصل کر سکتے ہیں اللہ علیکم اللہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر آپ تم کرو یہ لام زائدہ ہے انتفالو ہو ٹھیک کہ ہے نا جی ماں انتفالو ہو اگر یہ تم کرو تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے جائز ہے لیکن ساتھ بتا دیا ماں سمتن کائنتن کوئی بھی زیرو ایسا نہیں ہے جو کائن ہو جس کا فیصلہ ہو چکا ہو آنے کا روز قیامت تک جس زیروح کا بھی اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ یہ زیروح پیدا ہونا ہے اور اس نے دنیا میں آنا ہے اللہ وائنتون یہ بات یاد رکھے مگر وہ ضرور کے ضرور کائن ہوگا آئے گا موجود ہوگا جو مرضی تم کر روک کام کر لو لیکن اس نے پیدا ہی ہونا ہے اللہ جلشانوں اس کو پیدا کر لیتا ہے کیا اللہ اس میں قادر نہیں ہے حضرت مریم سے بغیر خاون کے حضرت علیہ السلام پیدا نہیں کیا اس کی کہاں شادی ہوئی تھی جوان لڑکی تھی اللہ نے چاہا تو پیدا ہو گیا آدم علیہ السلۃ والسلام سے اللہ نے بیوی بی ہوا نکال دی اسے پیدا کر دی تو اللہ جانو بغیر اسباب کے بھی اگر چاہے تو پیدا کر سکتا ہے جتنے بھی ان اسباب کو آپ روکے تام روک تام کرے ہاں مختلف میڈیکل طریقوں سے اس کا کیا کرے بندشیں آپ بنائیں بند بنائیں تاکہ حمل نہ ٹہرے لیکن اللہ جب کرنے والا ہو یا اللہ نے جو فیصلہ کر رکھا ہو تو اس نے ہونا ہی ہے اور ہو کے رہے گا اس کو کوئی روک نہیں سکتا متفق ہو یہ حدیث بھی روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے قال یہ فرماتے سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا سو الہ کا سوا ہے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عن العز لعزل کے مسئلے کے بارے میں فَقَالَ مَا مِن قُلِّ الْمَائِ يَقُونُ الْوَلَدُ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پانی یہ نہیں ہوتا چکہ اس سے بچہ پیدا ہو جائے یہ مطلب نہیں ہے کہ فوراً جمع کے بعد جو پانی اس میں گیا تو پھر اس سے بچہ پیدا ہو جائے نہیں نہیں ہر پانی سے بچہ توڑی پیدا ہوتے وہ تو اللہ نے کسی قطرے میں کوئی ذرات اس میں لکھے ہوتے ہیں حاجی اس میں سے وہ جر صبح ہوتے ہیں وہ جا کے پھر اس سے اللہ تعالیٰ وہ سلسلہ چلا لیتا ہے ہر پانی سے تو بچن ہی پیدا ہوتا خلقش ان جب اللہ جلشان کسی چیز کی خلقت کا ارادہ فرما لیتے ہیں لم یم نہ ان پھر کوئی تدبیر اس کو روک نہیں سکتی وہ ضرور ہو کے رہنا ہے اس نے لہذا جو مرضی کر لے آپ اپنے دل کے تسلی کے لیے عزل کرنا ہے باقی چیزیں استعمال کرنی ہے تو وہ کیا ہے وہ تو تسلی ہے انسان کی لیکن اللہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا آوہ مسلم <وَقَاسِن> حضرت قدر صحابی ہے یہ فرماتے کہ ان رجلن جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی آئے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فقالی یا رسول اللہ میں تو عزل کرتا ہوں اپنی بیوی سے بوقت جما میں آزل کرتا ہوں لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کیا فرمایا لم ابنا کیا کر رہے فقال رجول آدمی نے کہا اشفق و دیہ میں ڈرتا ہوں اس کے بچے پر مطلب یہ کہ بچہ بھی چھوٹا ہے اگر آزل نہ کرو تو یہ چھوٹا بچہ اس کے گود میں ہے دودھ پیتا ہے تو دوسرا حمل ٹہرے گا تو اس حمل کی وجہ سے جی دودھ عورت کا خراب ہو جاتا ہے جب خراب ہوتا ہے تو بچہ جو دودھ پیتا ہے اس کو دس لگ جاتے ہیں ہاں جی پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور وہ بالکل پتلا دبلا سا ہو جاتا ہے اس کے جسم خراب ہونے لگتا ہے تو اس کے بچے کی وجہ سے میں یہ کرتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطلب یہ اس آدمی کا مطلب یہ تھا کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا وقفہ ہو جائے پھر اگر دوسرا بچہ بھی جاتا ہے کم از کم اس کا جو دودھ پلائی کا مدت ہے دو سال یہ تو پورا ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوکا نزاً فارس اگر یہ ضرر دیتا تو پھر زر دیتا یہ چیز فارس اور روم کے لوگوں کو فارس اور روم میں یہ چیزیں نہیں تھی تو لہذا یہ تم نے کہاں سے یہ سیکھا کہ جب بچہ دودھ پی رہا ہو اور دوسرا بچہ ماں کے پیٹ میں ہو جائے تو اس کی وجہ سے پہلے بچے کو کیا ہوتا ہے ضرر ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے یہ کس نے کہا تمہیں لہٰذا فارس اور روم جو کہ پرانے لوگ ہیں اور ہوتے ہوئے آ رہے ہیں ان کے ہاتھ تو یہ مسئلہ نہیں تھا لہذا تم یہ بات کہاں سے نکالتے ہو یعنی اسے نقصان نہیں ہوتا تو لہذا اس کو آئلہ کہتے ہیں آئلہ تو آئلہ یہ نقصان دہ نہیں ہے لہٰذا یہ تم نہ کیا کرو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ابھی عزل جو ہے بعض اوقات ازل کرنا کیا ہے یہ گناہ بھی ہو جاتا ہے لیکن اصیل عورت جو ہے لونڈی نہیں اگر خاون عزل کرتا ہے تو اس کو اجازت لینی چاہیے کیونکہ اگر عورت شادی کرتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کوئی بچہ وغیرہ جنم دینا ہوتا ہے اگر خاون عزل کرتے رہے اور اس کا بچہ ہی نہ ہو عورت کا مقصد تو بچہ دینا ہے بچے کو روکنا اس عورت کی اجازت کے بغیر یہ نہیں ہونا چاہیے تو لہذا عزل کرنا یہ مکرو تنظیحی ہو سکتا ہے کوئی تحریمی نہیں ہے لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ عزل سے اگر کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے اللہ نے فیصلہ کر لیا کوئی روک نہیں سکتا وہ پھر بھی ہو کے رہے گا تو لہذا یہ صرف اور صرف دل کو کیا ہے ایک تسلیسی ہے ٹھیک ہے نا جی اللہ چل نے جو کام کرنا ہے تو وہ ہو کے رہے گا لہذا اس سے کوئی آدمی کسی کو روک نہیں سکتا رہا جزامت بن تواہ یہاں سے انشاءاللہ پھر ہم پڑھیں گے تو ابھی دوسری بخاری شریف کا سبق کبق ہو رہا ہے تو انشاءاللہ یہ پھر ہم پھر کو انشاءاللہ یہاں سے ہم پڑھیں گے اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیقہ فرمائے سبحان ربک رب العزت عام مسلم سلیم رب العالمین